آپ سب کے لیے ویسے وائس اب ٹھیک ہے آپ سب کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے چلیے حدیث نمبر بتیس ولکھ میں من فی اللہ مجاہد آتے گا اس کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا, کرنا کوشش کرنا صح من جمانا, کوشش کرنا مقابلہ کرنا یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں جاہدہ اسی مجاہد, مجاہد لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک کوشش کر رہا ہوتا ہے اور مقابلہ بھی کر رہا ہوتا ہے نفس جان کو کہتے ہیں فاحت اللہ کا تحت پر مبلداری کو کہتے ہیں عبارت میں دیکھیے پھر ترجمہ من جاہد فی طاعت اللہ اور مجاہد من وہ جا جو جہاد کرے اپنے غائب کی یعنی اپنے فی طاعت اللہ اللہ تعالی کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی پرما برداری میں ور مجاہد مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اللہ تعالی کی کتاب اور فرما آئی بات سمجھ جیسے مجاہد کہتے ہیں کہ میدان جہاد میں میدان کارگار میں افکار کے خلاف لڑنے والا وہ بھی مجاہد کہلاتا ہے لیکن حقیقی اور اصلی مجاہد کون ہے اس حدیث کی روس ہے من جاہدا دیکھ لیجیے پھر سن لیجیے ول مجاہد اور مجاہد من وہ شخص ہے جا ہدا جو اپنے نفس سے جہاد کرے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اپنے نفس سے فی طاعت اللہ اللہ تعالی کی آت میں یہ بڑی بات ہے اپنے نفس کے خلاف تو بہت سارے لوگ احتیاط کرتے ہیں اپنے نفس کے خلاف تو بہت سارے کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت میں نہیں کرتے وہ میں بتاتا ہوں ابھی تشریح میں لیکن پھر ترجمہ کو سمجھے جاہد ون مجاہد وہ شخص ہے منجامدا نفس جو اپنے نفس سے جہاد کرے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے فی تو اللہ, اللہ کی کتاب تو میں نے بتایا کہ مجاہد ایک تو وہ ہے کہ میدان کفار کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے یقیناً بہت محترم ہے بہت بڑا درجہ ہے لیکن حقیقی اور اصلی مجاہد وہ ہے کہ جو انسان کو اس پر بھی آمادہ کر سکتا ہے میدان جہاد میں لڑنے کے لیے بھی کہ جب انسان اپنے نفس کے خلاف لڑے گا ورنہ کون چاہتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے اہل ویال کو چھوڑ کر گھر بار کو چھوڑ کر سبش رشت کو چھوڑ کر وہ دور دراز چلا جائے اور جس میں اپنی جان کی فکر بھی نہ رہے اور جان بھی محفوظ نہ ہو تو یہ جا سکتا ہے کہ جب اپنے نفس کے خلاف اس میں یہ مادہ پیدا ہو جائے گا اس میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے گی کہ اب وہ اپنے نفس کے خلاف جہاز کر سکتا ہے تو تب ہو جائے گا تو حقیقی معنیٰ میں مجاہد یہی ہے کہ جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے لیکن اللہ کی اطاعت میں اصل مقصود اور جو مستحصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اعتماد میں اپنے نفس کے خلاف جہاں کریں ورنہ شخص ہے وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے اگر وہ فیکٹری میں نہیں جائے گا تو اس کو تنخواہ نہیں ملے گی اس کی بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پڑے گا کوئی آدمی ہے وہ جا کر اپنے آپس میں کوئی بھی کام کرتا ہے اگر وہ بر وقت آپس پر آپس میں نہیں جاتا تو انتظامیوں سے نکال دے گی اس کی نوکری ختم ہو جائے گی اب بیوی بچوں کا کیا ہوگا آپ اس پریشانی میں یہ شخص بھی نہ چاہتے ہوئے بھی صبح بہت سویرے بیدار ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ ایک اپنی سواری کو لے کر چل پڑتا ہے اپنی منزل کی طرف اور دن بھر وہاں گزارتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وقت مقررہ کا انتظار کرتا ہے اور اس کے بعد اکا ہارا لو اپنے گھر کی طرف آتا ہے اس کا جی ہی نہیں چاہتا کہ میں جاؤں لیکن پھر بھی اپنے نفس کے خلاف وہ کوشش کر کے پھر بھی جاتا ہے لیکن یہ ممدور نہیں ہے یہ مستقبل نہیں ہے شریعت میں کیونکہ یہ بھی اگر نفس کے خلاف جہاد اور کوشش تو ہے لیکن اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے اللہ کی اطاعت میں جو کوشش ہوگی وہ جو ہے مستقصد ہوگی اور ممدور ہوگی میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اس لیے بتا دیا کہ جو, ج... جو کوشش اور جو جہاد اپنے نفس کے خلاف ہوگا لیکن اللہ کی اطاعت میں ہوگا وہ بڑے کمال کے ہے اصلی حقیقی اور جہاد اصلی وہی ہے کوئی شخص کسی جگہ میں کوئی بھی کام کرتا ہے چاہے وہ چوکی داری کرتا ہے چاہے وہ آفس میں بیٹھتا ہے چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے لیکن دنیا کمانے کے لیے وہ کون چاہتا ہے کہ میں دردر کی کے ہوں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اپنی بیوی بی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہا ہوں صبح شام اور میری ساری ضرورتیں یہیں پر پوری ہوں کون چاہتا ہے کہ میں باہر نکلی لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا قائم کیا ہے کہ اس کے لیے اخبار करने کرنے پڑیں گے جزت کو حاصل کرنے کے لیے اب جب انسان باہر نکلتے تو وہ اپنے نفس کے خلاف نکل رہا ہوتا ہے اس کا جی نہیں چاہتا کہ میں جاؤں اور میں دن بھر باہر رہوں اور میں کام بھی کروں تھک بھی جاؤں کون چاہتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا لیکن یہ بھی ایک کوشش ہے یہ بھی ایک جہاز ہے نفس کے خلاف کہ دل نہیں یہ اپنے پیٹ پوجا کے بارے میں یہ ممدو نہیں ہے جو ممدوح ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نف کے خلاف یاد کرنا دل کہہ رہا ہے نماز کون اٹھے گا صبح فجر میں اور پھر جائے گا مسجد میں اور نماز پڑھے گا آرام سے سو جاؤ لیکن پھر بھی یہ اٹھتا ہے اور بنا کر مسجد جاتا ہے نماز پڑھتا ہے یقیناً یہ جہاد ہے اس کا دل نہیں کرتا کہ گرمیوں کے اتنے لمبے لمبے دن ہیں۔ کون روزے رکھے گا کھاؤ پیو ایشرف کرو کون روزے رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی اتار میں اللہ سے ڈر کر وہ اپنے روزے کو مکمل کرتا ہے تو یقیناً یہ جہاز ہے رمضان کی تراویح ہے کون چاہتا ہے کہ بھائی وہ کھانا کھانے کے بعد اس کا دل چاہتا ہے کہ میں فوراً سو جا لیکن پھر اتنی بیچ سے, ات سے زیادہ اتنی में رکھتے ہیں وہ اور اس میں ات... کافی طویل قیام بھی کرنا ہے کس کا من چاہتا ہے کہ وہ کھڑا ہو لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت میں تو یقیناً یہ جہاد ہے اس کے علاوہ جتنے بھی شریعت کے امور ہیں جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اگر انسان ایسا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں کوشش کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے نفس چاہتا ہے کہ گناہ کر وہ لیکن وہ پھر بھی اللہ گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بولتے ہیں اور یہی یہ حقیقی انسان اور مسلمان ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے خلاف جا کرتا ہے انسان کے دو دشمن ہیں ایک نفس ہے اور ایک شیطان شیطان بھی انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے نیکیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نفس انسان کو ابھارتا ہے گناہوں پر اس لیے نفس اور شیطان ان دو دشمنوں سے بچنا ہے اپنے نفس کو جانتے رہنا چاہیے آپ کسی حریض پڑھ کے آ چکے ہیں القانقل <التیس و> من <دانا نفسہو> مند انسان وہ ہے کہ امتحان دیتا رہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے فی طاعت اللہ اللہ کی فی طاعت میں. ہر نفس کے خلاف جہاد وہ جہاد نہیں کھیلائے گا اللہ کی تطاعت میں ہوگا تو جہاد ہے کہ تو نہ کر وہ نہیں کرتا تو یقیناً ملتی جلتی روایت دیکھیے حدیث نمبر چونتیس مہاجر معنی ہجرت کرنے والا آپ سب سے پہلے حدیث پڑھ کے آ چکے ہیں رسولی ہی رسولی کمن کانا کمن کانت حجرتنیا تجب واج رسبول آ جا رہے گی یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں کوشش بھی کیا کریں کہ زبانی آپ یاد کریں اور اس میں بڑی برکتیں ہیں اور انسان کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے آپ کو ایک حدیث ہم روزانہ کے اعتبار سے پڑھتے ہیں میرا خیال سے اگر آپ یہ یاد کر لیں تو کچھ بھی وقت بھی نہیں لگے گا کم از کم سو حدیثیں چھوٹی چھوٹی تو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے جس کو سو حدیثیں یاد ہوں گی ہم اس میں انشاءاللہ انعام سے پوچھیں گے سو کی سو حدیثیں زبانی عزیز انعام ملے گا انشاء اللہ سو حدیث نہیں عربی میں اردو میں کیا ہوتا ہے اردو کیا جی جی ان شاء اللہ عزیزے سنوائیں گے جیسے بھی وہ ہمارا کام ہے آپ کا کام یاد کرنا ہے جس کو یاد ہو بتا سکتا ہے سو حدیثیں جس بھی یاد ہو جائیں آپ مجھے بتا ان شاء اللہ عام سے بھی نوازا جائے گا اور سنی بھی جائیں گی پہلے پھر مقابلہ بھی کروائیں گے آپ اس کی مکمل تفسیر پھل کے آ چکے ہیں کیا مہاجر کیسے کہتے ہیں اس لیے میں زیادہ تفصیل مہاجر میں اور ہجرت میں بالکل بھی نہیں کروں گا جس کو سننی ہو اپنی پہلی حدیث کی طرف لوٹ جائے مہاجر وہ شخص ہے حجر الفتایا الفتایا کی بات کروں گا وہی غلطی کو کہتے ہیں کی ہے. گناہ کو کہتے ہیں مہاجر ہجرت سے ہے حجر الر اس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا ترک کرنا مہاجر کوئی بھی مہاجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ چکا ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں مہاجر اپنے وطن کو چھوڑ کر آنے والا تو اس عزیز شروع سے مہاجر کو نے دیکھی عبارت کو دیکھنے مہاجر وہ شخص ہے جو چھوڑ دے غلطیوں کو اور گنا ہو من ہزارہ جو چھوڑ دے الفتا یا غلطیوں کو اور گناہ ہزارہ مانا چھوڑنا مہاجر و مانا حقیقی معنی میں مہاجر کافی آپ تفصیل پڑھ کے آ چکے ہیں مہاجر کون ہے ہجرت کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب ایمان والوں کے لیے مشکل ہو گیا مکہ میں رہنا اور ایمان اسلام کو اسلامی اقامات کو بجا لانا حکم و ہجرت کا مدینہ کی طرف وہاں چلے گئے جس سے یہ اصول نکلا کر جس جگہ میں جس مقام میں اسلامی اقامات پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے مشکل ہو جائے تنگ کر دیا جائے تو پھر ہجرت کرنا ضروری ہوگا لیکن جس وقت فتح مکہ مطلب ہو گیا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اللہ ہجرت ابادل یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت نہیں بہرحال پر باقی ہے اب بھی اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا مقام ہو کوئی ایسی حالت ہو ہجرت کرنا ضروری ہے تو بہرحال ابھی کے میں ہے مہاجر کو جیسے آپ مجاہد اگر بولا جائے تو ہمارا ذہن میدان جہاد الکار کی طرف جاتا ہے کہ لوگوں کا لڑتا ہے لیکن آپ کو بتا کہ حقیقی اور اصلی مجاہد وہ ہے کہ جب اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اب مہاجر جب بھی بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے وہ ہے کہ جب اپنا وطن چھوڑ دے لیکن حقیقی اور اصلی مہاجر کون ہے جو اپنی غلطیوں کو اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دے جن گناہوں میں ملاقوز تھا اپنے گناہوں کو چھوڑ دے جو جو غلطیاں کرتا تھا غلطیاں کو چھوڑ زبانی مہاجر وہ ہے مانا جا رہا لڑکا کور جو غلطیوں کو بس ظلم اور گناہوں کو چھوڑ دے مہاجر وہ ہے اس لیے ہم مجاہد بھی وہ مجاہد بننا چاہیے کہ جو اپنے نش کے خلاف جہاز کرنے والے بن جائیں اور مہاجر بھی وہ ہو جو اپنے غلطیوں اور گناہوں کو چھوڑ دے یاد رکھیں اگر علوم نبوبت کو سنبھالنا ہے علوم نبوبت کو اپنے سینے میں سنونا ہے اپنے سینے میں اگر علوم نبوبت کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم لے لیں احاطی کو ہم محفوظ کر لیں قرآن کو محفوظ کر لیں قرآن احکامات کو اسلامی احکامات کو شریعت کے احکامات کو ہم اپنے اندر سمولیں ہمارے اندر ہمارے من میں نور آ جائے تو یاد رکھیے گا کھا کر کہتا ہوں کہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا گناہوں سے اجتناب کرنا پڑے گا ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک برتن میں نجاست بھی ہو اور وہیں پر دودھ بھی ڈالا جائے اور کوئی ایسا استعمال کرے جب آپ اپنی ذہنی زندگی میں کسی ایک برتن کے اندر کو بھی اور اسی طرح کسی پانچ چیز کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اسے آپ قابل انتفاق نہیں سمجھتے جس دودھ کے اندر اگر ایک کترہ بھی پیشاب کا پڑ جائے تو کوئی اس کے استعمال کرنے کے لیے خوشیار نہیں ہوتا پیشاب تو کہنا بڑے دور کی بات ہے مچھی پر مچھر بھی چلا جائے تو انسان کو ذن آتی ہے کہ انسان استعمال کرے لیکن اللہ خانہ کی ذات تو اتنی غیور ذات ہے اس کے لیے یہ کیسے برداشت ہوگا کہ ایک دل میں ایک من میں ایک دماغ میں اس کا کلام بھی ہو اس کے رسول کے کلمات بھی ہوں اور اسی دل میں اسی دماغ میں گناہ بھی ہوں ایسا کیسے ممکن ہے اس لیے یہ علم نور ہے کل جیسے امام اللہ علیہ نے جو اپنے حضرت سے کہا تھا شکر پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ترک فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّن الٰہِ اللَّهِ لَا يَوْتَالِ <عَاسِي> یہ جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے اللہ کا نور کبھی کسی گناہ گار کو حاصل نہیں ہوتا اللہ کا نور کبھی بھی کسی گناہ گار کو حاصل نہیں ہوتا اس لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا اگر علوم میں کو لینا ہے اگر قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے اپنے دل کو اس سے بھرنا ہے اپنے دل کو نور سے منور کرنا ہے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا مہاجر وہ ہے من حجر القطاء یا جو چھوڑ دے اپنی غلطیوں کو اور اپنے گناہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی گناہوں سے بچنے کی عطا طبیعت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنا اپنا مہتبا کرنا ہے اور اپنی فکر کرنی ہے رات کو سوتے وقت آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا مختصر کا وقت دینا ہے کہ میں نے کتنے اچھے اعمال کیے کتنے بڑے امال کیے امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس کی کوشش کی ہوگی جس نے نہیں کیا وہ پھر بھی کر لیں تو یہ صحیح ہوگا کہ اپنا فائدہ ہوگا اپنی زندگی سے گناہ نکل کر چلے جائیں گے اور نیکیاں بڑھتی چلے جائیں گی اللہ تعالیٰ منص آپ سب کو گناہوں سے بچنے کی کبھی عطا فرمائیں اور نیکیوں والار ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی کبھی عطا فرمائیں سب کو خیر و عافیت میں رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائیں تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے حامی ہو نہ بات یاد رکھیے گا کل اور پرسوں یعنی